موت کی تکلیف ایک مرتبہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات سنا کرو ان کے قصے ان کے واقعات جو ہیں وہ سنا کرو بہن کیا کرو بڑی عبرت ہوتی ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا گروہ ایک بار قبرستان میں گیا اور ایک قبر کے پاس پھیرا اور وہاں اس نے دعا کی یا اس قبر والے کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے موت کے حالات دریافت کریں چنا کہ وہ قبر پھٹی اور ایک شخص اس سے برامد ہوا جس کے موقع پر نماز کا نشان تھا سجدے کا نشان تھا اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے کیوں تکلیف دی ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے موت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے موت کو کیسا پایا تو شخص نے جواب دیا کہ مجھے انتقال کیے سو سال لیکن ابھی تک موت کی سختیوں کو میں نہیں بھولا اس قدر بہت سے وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی پھر وہ جو شخص تھا وہ اپنی قبر میں لوٹ گیا اور قبر برابر ہو گئی آپ غور فرمائے کہ موت کی سختیاں کس قدر شدید ہیں بہرال روایات جو ہیں اس میں اس جمن میں کافی ہیں لیکن تمام روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس پر موت تاریخ ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ مطلب کہ تکلیف اس کو ہوتی ہے البتہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو تکلیف ہے اے